رحمان الرحیم رمضان المبارک کے چار درسوں میں شرق کی مذمت شرق کی حقیقت اور مشرقین مکہ اور امام الانبیاء سرور کائنات حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اختلاف کس مسئلے میں تھا اور مشرقی نے مکہ کا اصل شرک کیا تھا یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے اور آپ اس کو سن چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو رمضان المبارک کے آخری درس میں یہ بیان ہو رہا تھا کہ مشرقی نے مکہ کو آپ سے اختلاف لا الہ الا اللہ میں تھا وہ کہتے تھے اجالل علیہ الہم واحدہ۔ كہ یہ عجیب آدمی ہے اس نے بہت سے علاحوں کا ایک علاحہ بنا دیا ان نہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ہم نے اس سے پہلے ایسی بات کسی سے بھی نہیں سنی یعنی انہیں اللہ کے الہ ماننے میں اختلاف نہیں تھا اختلاف یہ تھا کہ لا الہ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے اور اللہ سے نیچے نیچے جن کو ہم پکارتے ہیں یہ بھی الہ ہے قرآن پاک کا اگر دقیق نظر سے اور بڑے غور و فکر سے مطالعہ کریں تو یہ چیز بالکل واضح ہو کے سامنے آتی ہے کہ قرآن نے عبادت کی دو قسموں کو بیان کرنے پہ بہت زور دیا ہے بار بار اسے اللہ بہت بیان کرتے ہیں دو چیزوں کو پہلی چیز جس کو اللہ قرآن میں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں وہ ہے اللہ کو پکارنا اس سے مدد کا مانگنا اور حاجات میں اور مصائب میں اور بلیات میں اور دکھوں میں اس کے سامنے گڑ گڑانا اس مسئلے کو اللہ نے قرآن میں انداز بدل بدل کے مثالیں دے دے کے اور اس پر دلائل کی بارش برسا کے اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ پکار کے لائق صرف ہو بہت زور دیا گیا اس پہ حامی مومن میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے بڑی لمبی تمہید باندھی چوبیسویں پارے میں ہے یہ سورت حامی مومن بڑی طویل تمہید باندھی اللہ نے پہلے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا بتانا یہ چاہتے تھے کہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں اس کو معمولی نہ سمجھنا ایک عام بادشاہ کا آرڈر اور حکم پیٹھ پیچھے پھینکنے کے لائق نہیں ہوتا اور بادشاہ کا خط تیرے نام آئے تو, تو ساری دنیا کو دکھاتا پھرتا ہے اللہ نے پہلے ہامیم مومن میں لمبی تمہید باندھی کہ جو حکم تجھے دے رہا ہے وہ شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ ہے یہ آپ پڑھے گھر میں جا کے سورت ہامیم مومن چوبیسویں پارے میں ابتدا ہی میں اللہ نے اپنی صفات کے تذکرے شروع کیے میں کون ہوں اس کو معمولی نہ سمجھنا جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں پھر جب اپنی تعریف اللہ نے کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم جو تمہیں دے رہا ہوں اگر تم نے اس کو مان لیا اور اس کو تم نے تسلیم کر لیا تو باقی ملائکہ تو رہ گئے اپنی جگہ میرے عرش کے اٹھانے والے جو فرشتے ہیں نا میں ان کے ذمے لگا دوں گا کہ وہ تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگتے پھر اللہ نے اس مسئلے کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا پہلے یہ کہا کہ یہ حکم نامہ میرا ہے اسے معمولی نہیں سمجھنا پھر کہا کہ اس کو اگر مانو گے تو عرش کے اٹھانے والے مقرب ترین فرشتے ان کے ذمے لگاؤں گا کہ وہ تمہاری مغفرت کی دعائیں کریں وہ تمہارے لیے دعائیں مانگیں گے اتنی اہمیت دلانے کے بعد اللہ نے ہامی مومن میں اس مسئلے کو پھر ذکر کیا فرمایا فد اللہ بس پکارو کس کو پہلے اس کی اہمیت بتائی پھر اس دعوے کا اللہ نے ذکر کیا اللہ نے فرمایا اگر نہیں مانو گے تیسری بات رہ گئی اللہ نے فرمایا اگر نہیں مانو گے تو پھر قیامت کے دن عذاب میں پکڑ لوں گا اور اس دن ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کہو گے ربا نا امت تسنت تو نے دو دفعہ ہمیں مارا دو دفعہ ہمیں زندہ کیا فہل علا خروج من سبیل مولا تیرے عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے فہل علا خروج من سبیل خروج کا نکلنے کا کوئی راستہ کوئی سبیل مولا ہم بچ سکتے ہیں تیرے عذاب سے اوپر سے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں آواز دوں گا نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اِذَا وَحْدَهُ تم جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کیا کرتے تھے وہی یش رکھ اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا تو منو تو اس پر ایمان لایا کرتا تھا شرک والی باتیں بیان ہوتی تھی تو ناچتا تھا نارے لگاتا تھا خوش ہوتا تھا اور جب میری خالص توحید بیان ہوتی تھی تو کفر تم تم انکار کرتے تھے تم منہ موڑتے تھے تم اعراض کرتے تھے اور میرے ساتھ اوروں کو شریک بنایا جاتا اس وقت تو منو تو ایمان لے آتا تھا آج تیرے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا اب مانو میرے اس مسئلے کو نہیں مانو گے تو وہاں پکڑ لوں گا فد اللہ پس پکارو کس کو اللہ کو مخلصین دین ب پکار دین بمینہ عبادت دین بمینہ توحید اللہ فرماتے ہیں فد اللہ پس پکارو اللہ کو مخلصین اللہ الدین خالص کر کے اس کے لیے پکار خالص کر کے اس کے لیے عبادت تو اللہ نے سب سے زیادہ زور ذرا یہ بات آپ سنیں میں بہت حقیقت کی طرف شرک کی جو ہم اقسام بیان کرنے لگے اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا لیکن میں کہیں سے بات کو شروع کروں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے سب سے زیادہ جس مسئلے اور عبادت کی جس قسم پر اللہ نے قرآن پاک میں زور دیا ہے وہ کون سا مسئلہ ہے جی مسئلہ ہے پکار کے پکار مسائب و مشکلات میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو اس کو پھر پھر کے بیان کیا اس پر دلائل دیے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا سامنے لائے اللہ اللہ نے فرمایا بزا سال پوچھیں ہمارا رب کہاں ہے دور ہے تو زور سے بلائیں نزدیک ہے تو آہستہ بھی بلا لے جب میرے بندے تجھ سے آ کے پوچھے میرے بارے میں اینی قریب میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتا کہ میں قریب ہوں کتنا نہ تیری شاہ ریات حیات اتنی میں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سن کے جواب بھی دیا اللہ نے اس مسئلے کو بہت زیادہ بیان کیا داغ تدا دان ایک جگہ پہ فرمایا قَالَ رَبُّ اسی حامی مومن میں جس حامی مومن کا پہلے میں نے حوالہ دیا اسی صورت میں اللہ نے فرمایا کال رب کمد اونی استجیب تمہارا رب کہتا ہے اور لوگو تمہارا پالن ہار کہتا ہے تمہارا مربی کہتا ہے تمہارا رب کہتا ہے کد مجھے پکارو استجب میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں میں تمہاری, پکارے سنتا ہوں میں تمہاری پکارے قبول کرتا ہوں ان الزینا رونا ان عبادتی سید خلون جہنم جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ذرا توجہ کیجیے یہاں ایک اور بات بھی سمجھا دوں آپ کو جو پہلے ہمارے درد سننے والے لوگ ہیں ان کے تو ذہن میں ہوگا نئے لوگوں کے تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں آگے فرمایا انس تک بے رونا اندوئی نہیں کہا جو میری پکار سے اراد کرتے ہیں جو میری پکار سے منہ مو موڑتی ہیں میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہ کو اس لیے کہ آیت کے پہلے حصے میں پکار کا ذکر تھا مجھے پکارو مجھ سے دعائیں مانگو میں مجھے امداد کے لیے پکارو آگے کہنا چاہیے تھا جو میری پکار سے منہ مو موڑے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا لیکن نہیں آیت کے اگلے حصے میں کہا ان لذینا یس تک بے عبادت جو میری عبادت سے گا. میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا آیت کے پہلے حصے میں دعا پکار کا ذکر آیت کے آخری حصے میں عبادت کا ذکر کر کے اللہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں پکارنا عبادت ہوتا ہے غائبانہ پکارنا کیا ہوتا ہے عبادت ہوتا ہے لوگ سمجھتی ہیں عبادت نام ہے عبادت نام ہے نماز پڑھنے کا عبادت نام ہے عبادت نام ہے طواف کرنے کا عبادت نام ہے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کا عبادت نام ہے زکات دینے کا عبادت نام ہے روزے رکھنے کا عبادت نام ہے جانور کے گلے پہ چھری چلانے کا نہیں قرآن کہتا ہے غائبانہ اس نظریے سے اللہ کو پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سنتا ہے یہ پکارنا کیا ہے عبادت, <سؤال> <انتظر> عبادت ہے اور جب غیر اللہ کو پکارو گے تو یہ پکار غیر اللہ کی کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی اور کلمے میں تم نے کہا تھا لا لاہ یا اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور پکار کیا ہے عبادت ہے میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کر دی قرآن پاک اس کو عبادت کہتا ہے چلیے اگر یہ آیت جو میں پیش کر رہا ہوں ذہن میں بات آ تو کر دیتے یہ آیت جو میں نے پیش کی ہے میں کون ہوں پیش کرنے والا میری کیا حیثیت ہے کہ میں اس کو پیش کروں سب سے پہلے اس آیت کو اس بارے میں پکارنا عبادت ہے سب سے پہلے اس آیت کو پیش کیا حضرت سیدنا محمد محمد اللہ صلی اللہ علیہ دعا ہی عبادت ہے مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے دعا عبادت کا نچوڑ ہے جب نبی پاک نے فرمایا اس وقت پاک نے اپنی بات پر بطور دلی کو پیش کیا آپ نے فرمایا تم نے دعا کا ذکر پھر عبادت کا ذکر اللہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں غائبانا جو پکار ہوتی ہے یہ پکار کیا ہے پھر ایک دفعہ پکائیے پاک میں عبادت کی جس قسم کو سب سے زیادہ اللہ نے بیان کیا وہ قسم کون سی ہے جی پکار دعا, دعا. اس کو بار بار انداز بدل بدل کے انداز بدل بدل کے دلائل بدل بدل کے مثالیں دے دے کے اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولی اللہ اور حسن فد ہو اللہ کے لیے ہیں نام اچھے اچھے کیا مطلب نام سے برحال یہاں کیا ہے صفتے رحمان رحیم ستار جبار غفار العلیم السمی اروف الرحیم یہ اسما سفتے مراد ہیں لاہل اسماؤل حسنا اللہ کے لیے ہیں نام اچھے اچھے یعنی سفتے اچھی اچھی, یعنی اچھی, اچھی فد او ہو لوگوں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو کبھی کہا کرو یا رحمان کبھی کہا کرو یا رحیم کبھی کہا کرو یا رب کبھی کہا کرو اللہ کبھی کہا کرو یا ستار یا غفار او میرے اللہ گناہوں کے بخشنے والے میرے مولا میرے گناہوں کو ماں فرما دے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے سب سے زیادہ زور جس بات پر قرآن پاک میں صرف کیا وہ ہے مسئلہ پکار جس کو عربی میں کہتے ہیں دعا اور پنجابی میں کہتے ہیں سورنا سورنا سدنا مانگنا مانگنا پکارنا التجا کرنا صدا لگانا گڑ گر گرانا جس کو عربی میں کہتی ہیں دعا اردو میں کہتی ہیں پکار پکارنا اللہ نے سب سے زیادہ زور قرآن پاک میں اس مسئلے پر دیا کہ لوگوں پکار اور دعا کے لائق ہے تو وہ صرف کون ہے کبھی منفی رنگ میں کبھی مثبت رنگ میں اور پھر کبھی کبھی منفی رنگ کبھی اللہ نے منفی رنگ اپنا لیا یعنی مجھے پکارو کبھی تو یہ کہا خالص مجھے پکارو کبھی یہ کہا اور کبھی کہا میرے سوا کسی کو دیکھیے میرا آپ پہ کیا لکھا ہوا ہے المساجد مساجد للہ ان المساجد للہ بے شک مسجدیں کس کی ہیں فلا تدڑو تاب نہیں عبادت نہ کرو یہ نہیں کہا فرمایا تدڑو کسی کو مت پکارو لا تب مال کسی اور کو آواز نہ لگا کسی اور کے نام کی دہائی نہ دو ویسے تو ہر جگہ پہ پکار کس کی ہونی چاہیے اور مسئلہ تو پھر گھر کس کا ہے گھروں میں میرا اور بندہ کوئی مجھے ملنے کے لیے آئے بجائے مجھے آواز لگانے کی کسی اور کو آواز لگائے میں کہوں گا کہ دماغ ٹھیک ہے ہی گھر میرے میں کھڑا ہے آواز کسی اور کو لگاتا ہے مکان اگر میرا ہے تو مجھے ملا اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر مسجدیں میری ہیں تو پھر پکار میری کر کال مجھے پکار گھر جو میرا ہے گھر جو میرا ہے تو پکار میری ہوگی اب مزہ یہ ہے کہ مسجدوں کی پیشانیوں پر اور محرابوں پر اور ماتھے پر اور مین دروازوں پر لوگوں نے لکھ دیا یا شیخ عبد القادر جی لانی للہ یا شیخ عبد القادر جی لانی للہ ترجمہ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں اتنا کفری ترجمہ ہے اتنا کفر ہے اس میں کہ آپ کو ترجمہ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں یا شیخ عبد القادر جی لانی للہ اے شیخ عبد القادر تجھے اللہ کا واسطہ ہے مجھے دے یہ نہیں کہ اللہ تجھے شیخ عبد القادر جی کا واسطہ ہے مولا تو دے ادھر تو یہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کے واسطے پیش کرتے ہیں اور مانگتے کس سے اللہ سے اور ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں ان کے واسطے سے مانگتے ہیں ان کو کہیے کرو اس کا ترجمہ یا شیخ عبد القادر جی رانی اللہ کرو اس کا مینا کیا بنتا ہے عربی قوائد اور زوابط کے مطابق یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیل اللہ کا ترجمہ کیا بنتا ہے یہ بنتا ہے اے اللہ عبدالقادر جیلانی کے واسطے دے یہ مینہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے یہ مینہ مینہ یہ بنتا ہے اے شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ کے واسطے تُو دے وَعَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَلَّهِ آہد اور کئی مسجدوں کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ انظر حال نہ یا رسول اللہ اسمہ کال نہ اے اللہ کے پاک پیغمبر ہماری حالت کو دیکھئے اور اے اللہ کے پاک پیغمبر ہماری بات کو سنیے مسجد اللہ کی اس میں پکار اوروں کی مسجد اللہ کی اس میں دوہائیں اوروں کی مسجد اللہ کی اس میں صدائیں اوروں کی مسجد اللہ کی اس میں پکار اوروں کی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول رسول اللہ قالنا گھر اللہ اللہ گھر اور مدد کے لیے پکار غیر اللہ کی اللہ کے سوا انبیاء کی اولیاء کی اللہ نے دونوں رنگ استعمال کی ہے قرآن پاک میں مثبت رنگ میں کہ پکار کے لائق کون ہے اللہ اور کبھی کبھی منفی رنگ میں کہ لوگوں میرے سوا کسی اور کو ایک جگہ دیکھیے میں نے بہت سے حوالے آپ کو دے دیے جگہ دیکھیے سورت کا نام ہے سورت یونس سفر نمبر 199 سو ننانوے جی گیارہواں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورت یونس اور بالکل سفے کی آخری لائن پہ آ جائیے جی آیت نمبر ہے 106 آیت نمبر ہے ایک سو اور جو ہمارے پاس قرآن پاک ہیں اس کی بالکل آخری سطر اور آخری سطر کے آخری الفاظ وَلَا تَدُو وَلَا تَدُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَزُرُّكَ یہاں تو اندل مساجد علی اللہ فَلَا تَدُو مَا اللہ نے دلیل کو نہیں دی فرمایا میرے سوا کسی اور کو مت پکارو اتنا کہا یہاں اللہ نے ایک دکھتی رگ پہ بھی ہاتھ رکھا بے کوئی عقل بھورا جتنا بھی ہوا نا دماغ میں تو بات سمجھ آ جائے ولا دو مت پکار اور مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلی ایتوں میں دیکھیے گا جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر ایک سو چار پہ چلے جائیے کل میرے پیغمبر کہہ دے یا اے لوگ ان فی شک من لی اگر تمہیں میرے دین میں شک ہو گیا ہے تو سنو میرا دین کیا ہے فلاں آبد اللہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی تابدون مندون جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو عابد اللہ لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تمہیں موت دیتا ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے جو تمہاری روئے قبض کرتا ہے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ امیر تو اور مجھ کو حکم دیا گیا کس نے دیا حکم ان اکون من کہ میں ہمیشہ یک سوئی ہے اور اس میں ادھر, ادھر دیکھنا نہیں ہے پیچھے خطاب کس کو ہو رہا ہے نبی پاک کو خطاب ہو رہا ہے نبی پاک کو خطاب ہو رہا ہے لیکن کہا نبی پاک کو جا, جا رہا ہے اور سمجھایا ہمیں جا رہا ہے خطاب آپ کو ہو رہا ہے سمجھایا ہمیں جا رہا ہے ولاشرقین میرے پیغمبر شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے ولا تد اور مت پکار واحد کسی گئے مت پکار من دون اللہ, اللہ کے سوا ان کو, لا کا ولا کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتے تجھے نقصان بھی نہیں یہاں <سلام> <سلام> اللہ نے دلیل بھی دے دی کہ وہ پکار کے لائق نہیں ہیں اس لیے پکار کے لائق نہیں ہیں کہ تیرا نفع نقصان ان کے اختیار میں کوئی نہیں ولاتدومن دون الله مت پکار اللہ کے سوا ان کو جو تجھے نفع بھی نہیں دے سکتے اور جو تجھے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے فئن فعلت پس اگر تو نے ایسا کیا فئن فعلت پس اگر آپ نے ایسا کیا کیا میرے سوا اوروں کو پکارا فانن فا کا ازم من ظالمین فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ پس بے شک آپ اس وقت من الظَّالِمِينَ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے یہ انصاف کے بالکل خلاف ہے کہ پیدا کرنے والا میں ہوں پکار کسی اور کی ہوتی ہو یہ انصاف کے لائے کا نہیں ہے کہا نبی پاک کو جا رہا ہے اور سمجھایا بھلا نبی پاک نے بھی اللہ کے سوا کسی کو پکار نہ تھا یا یہ کوئی خطرہ تھا یا یہ کوئی وسوسہ تھا کہ علیہ عزباللہ آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا تھا نہیں آپ کو خطاب کر کے امت کو سمجھایا گیا کہ تم کون ہوتے ہو اگر غیر اللہ کو کوئی پکارے اور پکارے میرا پاک پیغمبر فَإِنَّكَ إِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم کس باق کی مولی ہو کہ غیر اللہ کو پکارنے کے باوجود اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو پہلا مسئلہ جس کو اللہ نے بہت زیادہ قرآن پاک میں بیان کیا وہ کیا ہے جی مسئلہ ہے شہباز کے پکار کے لائق کون ہے اللہ. ایک جگہ اور دیکھیے اس کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سفر نمبر ہے دو سو چھبیس تھوڑا ہے جی تیرواں سورت ال رات اور آیت نمبر ہے جی چودہ میں یہیں سے ترجمہ کرنے لگا ہوں لیکن آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ گھروں میں جا کے ذرا اس کا پس منظر دیکھنا ہے آپ نے عجیب انداز اللہ نے اپنایا ہے یہ جہاں سے میں شروع کرنے لگا ہوں یہ اللہ نے نتیجہ نکالا ہے جی اپنی پچھلی بات کا اللہ نتیجہ نکالتی ہے جیسے ایک بندہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گفتگو کرتا رہتا ہے تو آخر میں کہتا ہے سمجھنا میں کی کہنا چاہتا میرے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے میں تجھے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالی یہ جہاں سے میں شروع کرنے لگا دعوت الحق یہ اللہ سمرا نکالتے ہیں اس سے پہلے اللہ نے دلائل کا سلسلہ شروع کیا سبحان. جہاں سے رکوق شروع ہو رہا نا جی وہاں سے آپ اس کا ترجمہ پڑھنا کبھی گھر میں دیکھیں اور ترجمہ پڑھیں پھر آپ کو لہو دعوت الحق کے سننے میں اور پڑھنے میں بڑا لطف آئے گا اللہ نے فرمایا ہر مادہ صرف انسان نہیں جن بھی انسان بھی درندے بھی چرندے بھی پرندے بھی حشرات الارض بھی اللہ نے فرمایا اللہ یعلم ما ملو کلو انسا ہر مادہ جو کچھ اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے میں اس کو جانتا ہوں میرے علم سے باہر نہیں ہر مادہ جو کچھ پیٹ میں اٹھاتی ہیں میں اس کو جانتا ہوں ماتغیز الرحام اور جو کم کرتے ہیں رحم وما تسداد اور جو زیادہ کرتی ہیں رحم میں اس کو بھی جانتا ہوں یعنی یہ بھی جانتا ہوں کہ اس رحم میں ایک بچہ ہے یا زیادہ کم ہوتی ہے پیٹ یا زیادہ اس کو جانتا ہوں یا مراد مدت حمل ہیں مدت حمل بڑھ گئی ہے یا مدت حمل کم پڑ گئی ہیں اللہ فرماتی ہیں ہر مادہ کی ہر مادہ کے پیٹ میں یہ سننا تو بڑا آسان ہے لیکن ذرا اس کی گہرائی میں جائیے ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہوں اور یہ پیٹ میں کب سے حمل اٹھائے پھرتی ہے اس کو بھی جانتا ہوں